فَمَن زُيِّنَ لَهُ کیا پس وہ شخص زُيِّنَ لَهُ کہ مزین کر دیا گیا اس کے لئے سُوء عَمَلِهِ اس کا بُرَا عمل مزین کر دیا گیا اس کا بُرَا عَمَل لفظی ترجمہ اگر کریں سُوء عَمَلِهِ یہ مضاف مضافلیں ہیں تینوں لفظ بھئی آپس میں مذاق ہے عمل کی طرف اور عمل پھراگے مضاف ہے ہا کی طرف تو یہ ترجمہ ہوگا آخر سے ترجمہ ہوگا اس کے عمل کی برائی کیا پس وہ شخص کے مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو اس کے عمل کی برائی کو فارا سنا پس وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے فارا پس اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے بھائی تو یہ سو عمل ہی کیا ترجمہ میں, میں نے کیا اس کے عمل کی برائی یہ دراصل اضافت ہے صفت کی موصوف کی طرف سو یہ صفت ہے عمل ہی کی اور پھر عربی میں بعض اوقات صفت کی پھر اضافت کر دی جاتی ہے موصوف کی طرف تو اصل میں تھا عاملی آمالوہ السوء آمالوہ السوء تو اسو صفت تھی عم کی پھر اس کی اضافت کس کی طرف کر دی گئی عمل کی طرف صفت سے کاٹ کر وصویت سے کاٹ کر اس کی اضافت کر دی گئی تو چاہے آپ یہی ترجمہ کر لیں جو اس وقت ہے اس کے عمل کی برائی مزافلے مزا والا ہے چاہے آپ وہ ترجمہ کر لیں عملو اس کا برا عمل اس کا برا عمل آفین لہ سو او پس کیا وہ شخص کے مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل فارا آسانا پس وہ سمجھتا ہے اس کو اچھا را بھائی کا مانا ہے دیکھنا یہاں یہ رویت قلبی مراد ہے بھائی دل سے دیکھنا یعنی سمجھنا ری زیدن زید میں نے زید کو عالم دیکھا کیا معنی عالم دیکھا یعنی عالم سمجھا عالم پایا میں نے اس کو تو فرا آسان تو وہ اس کو اچھا پاتا ہے تو وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے افامن ہمز استفام ہے اور اس کے بعد فا ہے بھائی یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ حمزہ استفہام کے بعد فا یا واؤ آئے تو یہ فا اور و عاطفہ ہوتے ہیں اور اس سے ماقبل میں عبارت محضوف ہوتی ہے بھائی جو موقع محل کے مطابق مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں یہ عبارت ہوگی یا یہ ہوگی بھائی یا اس قسم کی عبارت ہوئی تو افامن زیے نہ لاہو تو کیا عبارت ہوگی اس کی اتنی گہرائی میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ابھی لیکن بہرحال یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو فا اور وا آئے ہم کے بعد یہ کیا ہوتے ہیں بھائی فا بھی آتیف و بی عاطفہ افا من زینا لہو ہی کیا پس وہ شخص کے مزین کر دیا گیا اس کے لیے اس کے, عم اس کے برے عمل کو فورا آسن آ تو وہ اس کو اچھا سمجھتا وہ اسے اچھا سمجھتا ہے اور خبر محظوف ہے بھائی کمن ہداہ اللہ کمن ہداہ اللہ اس شخص کی طرح جسے اللہ نے ہدایت دی ہو ہدایت دی ہو کمن کمن اس شخص کی طرح ہدا اللہ ہدایت دی ہو اسے اللہ نے کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا پسوں سے اچھا سمجھتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہو اب مانا سمجھ میں آیا بھائی کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کر دیا گیا وہ اپنے برے ہی عمل کو اچھا سمجھ رہا ہے ایک یہ شخص ہے کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہے یعنی یقیناً یہ اس کی طرح نہیں ہے یہ اس کی طرح نہیں ہے تو یہاں پر یہ خبر محظوف ہے بھائی خبر محضوف ہے اور آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے خبر محظوف ہے بھائی اس جیسی اور آیتیں آتی ہیں وہاں پر ذکر ہے تو اس کے مطابق یہاں خبر خود سمجھ میں آ جاتی ہے جیسے اور آیت کیا آتی ہے جیسے بھائی افمن کا نم کمن کانا فاسقا اور افمن کان اعلی بینت من ربی کمن زین لہو سوء املی سمجھ میں آیا بھائی افمن کان اعلیٰ بینت من ربی کمن زین لہو سوء املی تو یہ جیسی آیتوں سے یہاں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر یہ خبر محضوف ہے ترجمہ سمجھ میں آگیا بھئی کیا پس وہ شخص کے جس کے لئے مزین کر دیا اس کے برے عمل کو پس اس کو اچھا سمجھتا ہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے اللہ نے ہدایت دی ہو یعنی یقیناً دونوں برابر نہیں ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ پس یقیناً اللہ یوزل گمراہ کرتے ہیں میں یشاہ جسے چاہتے ہیں ویا دی اور اللہ ہدایت دیتے ہیں میں یشاہ جسے چاہتے ہیں فن اللہ یوزیل میں یشاہ پس یقیناً اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں ویاح دی میں یشاہ اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اور اللہ گمراہ اسی کو کرتے ہیں جو گمراہی کو چاہتا ہے اور اللہ ہدایت اسی کو دیتے ہیں جو ہدایت کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتے ہیں یا اللہ ہدایت دیتے ہیں یعنی جو جس راستے کو چاہتا ہے اللہ اسی طرف اس راستے کی طرف چلنے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں بس گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ گمراہی ہی کی طرف جانے دیتے ہیں اور جو شخص ہدایت کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے ہدایت کے کھول دیتے ہیں بھائی مفہوم سمجھ میں آ گیا بھائی یہ نہیں کہ اللہ گمراہ کریں انسان بالکل مجبور ہے گویا پھر تو نہیں یہ مانا نہیں ہے بھائی میں نے مانا بتلا دیا آپ کو کہ گمراہ کرتے ہیں کسے گمراہ کرتے ہیں جو گمراہی کو چاہتا ہے جو گمراہی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اسی کی شوق ہے اس میں اور وہی پسند ہے اسے تو اللہ بھی ادھر ہی جانے دیتے ہیں اسے اور جو نیکی پسند کرتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہدایت کی طرف جانا چاہتا ہے ہدایت کی طلب ہے اس کے دل میں تو اللہ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں شاہ بس یقیناً اللہ گمراہ کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں شاہ اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں فلادا بس کہیں چلی نہ جائے نفس کا آپ کی جان علیہم ان کفار کو ان کو پر ان افسوس کرتے ہوئے بطور افسوس کے فلا تذہب نفسو کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اللہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر وقت ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ لوگ دائرۂ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں اور حد سے زیادہ اپنی پوری جس قدر کوشش ہو سکتی تھی وہ اس میں خرچ فرماتے تھے اور ہر ایسے, ایسے ہر ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ جس کے ذریعے لوگ ہدایت کی طرف متوجہ ہو جائیں لیکن وہ مشکین مکہ تھے کہ وہ مانتے ہی نہیں تھے بلکہ آپ کو تکالیف دیتے رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت غم کھاتے تھے کہ یہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں کتنا غم کھاتے تھے کتنا غم کھاتے تھے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ خالق ارض و سما ان کو فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان پر اتنا غم اور اتنا افسوس نہ کھائیں کہیں ایسا نہ ہو آپ کی اپنی جان ہی چلی جائے اس غم کے اندر بھائی کتنی فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی آپ چاہتے تھے ہر شخص جہنم سے بچ جائے جنت کے راستے پر آ جائے جنت کی طرف آ جائے تو آپ غم زدہ رہتے ان کے ایمان نہ لانے پر تو اللہ فرما رہے ہیں فلا تذہب نفسو کا کہ کہیں چلی نہ جائے آپ کی جان علیہم ان پر حسرات ان افسوس کرتے ہوئے فلا تب نفسکا حسراتن کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے ان پر افسوس کرتے ہوئے ان اللہ علی ممباً یقیناً اللہ جاننے والا ہے وہ جو یہ کرتے ہیں یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو یہ کرتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں ودی ارسل ریاح اللہ وزاد ہیں جو, بھیج جو بھیجتے ہیں ہوا کو فتو سیرو صحابہ پس وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادل کون پس ہم اس کو لے جاتے ہیں ساقہ یا سوقو کے معنی ہوتے ہیں ہانکنا ہانکنا مثلاً جانور آپ لے کر چل چل چلتے ہیں اور خود پیچھے ہیں جانور آپ کے آگے ہیں آپ ان کو لے کر چل رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہانکنا بھائی ہانک کر لے جانا تو یہاں صرف لے جانے کے معنی میں ہے بھائی فصو نا الا بلدم پس ہم اس کو لے جاتے ہیں تین اس بادل کو ہم لے جاتے ہیں الا بلدم تین مردہ زمین کی طرف بئی مردہ شہر یعنی مردہ زمین کی طرف مردہ زمین سے کیا مراد ہے خشک و بنجر زمین بئی ولہ اللہ ارسل ریاح اللہ وہ ذات ہیں جو بھیجتے ہیں ہوا کو فتسیر صحابہ رحاباپس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو ہوایں پہ چلتی ہیں اور پھر وہ بخارات کو پانی کو اٹھاتی ہیں سمندر کے اوپر سے فسک نا الا بل ادم بس ہم لے جاتے ہیں اسے مردہ زمین کی طرف فع یہ نہ بس ہم زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو بادہ موتی اس کی موت کے بعد زمین کی موت کیا ہے اس کا خشک اور بنجر ہو جانا تو ہم اور اس کا زندہ ہونا کیا ہے اس کا سرسبز و شاداب ہو جانا اس پر نباتات کا پودوں کا درختوں کا اگانا فاہینا بھی زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو باداموتی اس کی موت کے بعد اس کے مر جانے کے بعد تو اللہ ہوائیں بھیجتے ہیں اور یہ ہوائیں پھر سمندر سے بخارات اٹھاتی ہیں پانی اٹھاتی ہیں اور پھر وہ بخارات اوپر پہنچ کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر وہ ہوائیں اس بادل کو لے کر چلتی ہیں اور پھر جہاں جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں پر بارش برساتی ہیں وہ اور کتنا پانی ہوتا ہے انسان سوچتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کتنا پانی ہوتا ہے کہ پورے پورے علاقہ سینکڑوں میل کا علاقہ جو ہے ان میں بارش برستی چلی جاتی ہے شہر کے شہر حتیٰ کہ اتنا پانی ہوتا ہے جیسے ابھی آپ نے سیلاب میں دیکھا بھائی کتنا پانی تھا کتنی بارشیں ہوئی کتنا پانی برسا کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ پانی کے اندر ڈوب گیا بھائی کتنا پانی ہوگا بھائی لاکھوں کروڑوں ٹن سے بھی زیادہ پانی بھائی و اللہ الدی ارف اللہ اور اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہواؤں کو فتو سیربا پس وہ اٹھاتی ہیں بادل کو اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتے ہیں ہوا کو دیکھو غائب کے انداز میں کلام ہو رہا ہے غائب کے انداز میں کون بھیجتے ہیں ہواؤں کو اللہ بھیجتے ہیں آ گیا فتق نا ہو الا بلدم <مَيِّدٍ> دن ہم اس کو لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف یہ التفات ہوا پہلے بھی بیان ہو چکا کہ کلام کے تین طریقے ہیں ایک غیبت کا ایک تکلم کا اور ایک خطاب کا تو ایک طریقے سے انتقال کرنا دوسرے طریقے کی طرف یہ کیا کہلاتا ہے التفات تو پہلے تھا غائب کا طریق انداز اور اس کے بعد آیا فتوق ہو ہم اس کو لے جاتے ہیں پہلے تھا اللہ لے جاتے ہیں غائب کے انداز میں اب ہم لے جاتے ہیں یہ تقلم کا انداز آیا تو یہ التفات ہے بھائی تقلم کی طرف فص نل سن پس ہم لے جاتے ہیں اس کو مردہ زمین کی طرف نہ زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے زمین کو بادموتھا اس کے خشک اس کے موت کے بعد کا نشور اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہوگا اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہوگا یعنی قبروں سے بھی اسی طرح اٹھایا جائے گا یعنی جس طرح ایک مرزمین مردہ پڑی ہوتی ہے خشک اور بنجر ہوتی ہے زندگی کے اس میں کوئی آثار نہیں ہوتے اور پھر جب بارش برستی ہے تو وہی زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور ہر طرف سبزہ لہلہانے لگتا ہے تو زمین جیسے مرد یہ مردہ زمین جیسے زندہ ہو گئی اسی طرح قیامت کے میں کیا کیا جائے گا تمام انسانوں کو قبروں سے وہ نکلیں گے اور اٹھیں گے تو یہ بھی اسی طرح ہے تو نشر کہتے ہیں باس بادل موت بئی موت کے بعد جو اٹھنا ہے اس کو نشور کہتے ہیں موت کے بعد جو اللہ اٹھائیں گے یہ نشور بئی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کزالی کا نشور اسی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا احادیث میں آتا ہے کہ جب جب تک اس زمین پر ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور جب ایک بھی شخص اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا پھر اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا سور پھونکنے کا جب مومنین بہت ہی تھوڑے سے رہ جائیں گے تو پھر ان پر بھی اللہ کی طرف سے موت آ جائے گی اور زمین پر صرف کفار و مشقین رہ جائیں گے اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا تو اس وقت پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اب حکم ہوگا کہ سور پھونکیں وہ سور پھونکیں گے پہلے اس کی آواز ہلکی ہلکی آنا شروع ہوگی لوگ توجہ نہیں دیں گے پھر تھوڑی سی ذرا جب تیز ہوگی لوگ حیران ہوں گے کہ کس چیز کی آواز ہے کہاں سے آ رہی ہے اور پھر وہ آواز بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے گی کہ تمام لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے بھائی تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ تمام لوگ ہلاک اور تمام جاندار جو ہیں ان پر موت آئے گی بھائی پھر اس سب پر موت آ گی اور حتیٰ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک فرشتہ بھی باقی نہیں رہے گا سب پر موت آ گی اور اس وقت اللہ فرمائیں گے لمن الملکل یوم آج کے دن کس کی بادشاہی ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ خود ہی فرمائیں گے لاہ واحد اس اللہ کے لیے جو ایک ہے جو قہار ہے تو بعض یہ مفسرین لکھتے ہیں یہ اس وقت اللہ فرمائیں گے بھائی اور بعض کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے لمن اليوم الْوَاحِدِ ملک تو چالیس سال تک یہ اسی طرح رہے گی بھائی پھر اس کے بعد آٹ کے نیچے سے بارش ہوگی بھائی اور اس بارش کی وجہ سے تمام لوگ تمام لوگوں کے جانوروں پرندوں وغیرہ کے جسم زمین سے اسی طرح اگ آئیں گے جس طرح کے درخت اور پودے وغیرہ اگاتے ہیں تمام جسم اسی طرح اگ آئیں گے زمین سے اور پھر وہ فرشتے وغیرہ زندہ کیے جائیں گے اور اسرافیل علیہ السلام جو ہیں دوبارہ سور پھونکیں گے ان کو ہو ہوگا یہ چالیس سال کے پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان یہ چالیس سال کا وقفہ ہوگا اور پھر جب وہ دوبارہ پھونکیں گے تو روحوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ بدن جو ان کے اگ آئے تھے ہر روح اپنے اپنے بدن میں پہنچ جائے گی بھائی اور پھر اس کے بعد وہ حساب کتاب کا نظام شروع ہوگا اور مومنین کے لیے جنت اور کفار و مشکین کے لیے جہنم کا اعلان ہوگا بھائی جہنم کا اعلان قیامت کا دن بہت سختی والا دن ہوگا بھائی حد سے زیادہ انسان تصور نہیں کر سکتا لیکن جو اہل ایمان ہوں گے ان کے لیے اللہ اس دن کو نہایت آسان فرما دیں گے بھائی پہلے بھی یہ میں بیان کر چکا ہوں کتنا آسان فرما دیں گے اللہ جیسے ایک فرضی نماز کا وقت ہوتا ہے یعنی جیسے اثر سے مغرب تا کا وقت بازوں نے کہا جتنا وقت جتنا فرضی نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے یعنی یہ جو چار پانچ منٹ لگتے ہیں فرضی نماز پڑھنے میں تو اتنی آسانی سے وقت گزر جائے گا قیامت کا ان پر انہیں ان پتہ بھی نہیں چلے گا بھائی دعا کرو اللہ ہمیں بھی ان مومنین میں سے بنا دے جن پر اللہ یہ وقت اتنی آسانی سے گزاریں گے تو یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ کا نشور اسی طرح قبروں سے اٹھنا ہوگا اسی طرح قبروں سے اٹھایا جائے گا اسی طرح موت کے بعد زندگی دی جائے گی منکانا یورید العزت جو کوئی ارادہ کرتا ہے عزت کا جو کوئی چاہتا ہے عزت فلی اللہ عزت بس اللہ ہی کے لیے ہے ساری کی ساری عزت جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت ساری کی ساری کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے تو وہ اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ اس کو بھی عزت نصیب فرما دیں گے کیونکہ سارے عزتیں اللہ ہی کے لیے منکان یعد العزت جو کوئی عزت چاہتا ہے فللہ اللہ عزت تو بس اللہ ہی کے لیے سارے عزت ہے سعد الکلیمتو ہی سعد الکلیمتو اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلیمات سعید یا سعد کے معنی ہیں اوپر کو چڑھنا اوپر کی طرف جانا الہ ہی سعد اسی کی طرف چڑھتے ہیں الکلم و پاکیزہ کلمات پاکیزہ کلمات پاکیزہ کلمات بھائی یہ سبحان اللہ الحمد الہ لا اللہ یہ اسی طرح جو جو خیر کی اور نیکی کی باتیں ہیں دعا ہے خیر کے کلمات ہوں جو بھی وہ سب اس میں داخل بھائی تو یہ تمام جو نیک پاکیزہ کلمات ہیں یہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اور اللہ کے ہاں یہ مقبول ہیں بھائی قبولیت حاصل ہوتی ہے ان کو تو اس اللہ ہی کی طرف زمیر اللہ کو راجے اس اللہ کی طرف ہاں زمیر اللہ کو راجے الہ ہی اس اللہ کی طرف یس عید الکلیم چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات والمل فالحو اور نیک عمل یار ان کو اٹھاتا ہے اور نیک عمل ان کو اٹھاتا ہے یار فاؤ توجہ سے سننا یار یہاں تین معنی ہوں گے بھائی تین معنی مفسرین بیان کرتے ہیں یار اس کے اندر ایک ہوا ضمیر ہے جو فاعل ہے اور ایک اس کے ساتھ ہا امیر ملی ہوئی ہے یہ مفعول کی ہے تو ان زمیروں کے بدلنے سے معنی بدلے گا بھائی یار فاؤ وہ زمیر پہلے راجے کر لیں العمل الصالح کو کون اٹھاتا ہے کون بلند کرتا ہے عمل صالح اور دوسری جو ہا امیر ہے یہ راجے ہے الکلی متعب کو عمل فالح جو ہے پاکیزہ کلمات کو اٹھاتا ہے بلند کرتا ہے امل صالح کیا کرتا ہے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی اٹھانے والا کون امل صالح اور کس چیز کو بلند کرتا ہے پاکیزہ کلمات کو بھائی پاکیزہ کلمات تو خود پیچھے ذکر آیا کہ وہ اوپر کو چڑھتے ہیں پھر کیا مانا کہ صالح ان کو اٹھاتا ہے مانا یہ ہے کہ اگر صرف پاکیزہ کلمات ہوں عمل نہ ہو تو پھر ان کو اتنی بلندی حاصل نہیں ہوتی اتنی قبولیت حاصل نہیں ہوتی لیکن جب اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہو تو ان کی بلندی اور بڑھ جاتی ہے ان کی قبولیت اور بڑھ جاتی ہے مانا سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ مانا ہے کہ ان کی رفعت اور بڑھ جاتی ہے تو یہ ترجمہ یوں ہوگا دیکھیے الہی اسعد الکلیم الب اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں پاکیزہ کلمات والعمل الصالح فالح اور پاکیز اور نیک عمل جو ہے وہ ان پاکیزہ کلمات کو بلند کرتا ہے دوسرا معنی اس کا عکس کر دیں ہوا زمین فائل کی جو تھی وہ پہلے راجے تھی کس کو عمل صالح کو اب وہ راجے کریں کلم طیب کو اور جو حاضر امیر کی ہے وہ راجے کریں عمل فالح کو وہ یعنی کیا ترجمہ ہوگا اور نیک عمل جو ہے اسے پاکیزہ کلمات بلند کرتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں اب وہ بلند کرنے والے کون پاکیزہ کلمات اور کس کو بلند کر رہے ہیں عمل فالح کو بھائی مانا سمجھ میں آ گیا ولامل اسفال فاحو اور نیک عمل کے اسے اٹھاتے ہیں پاکیزہ کلمات وہ اسے بلند کرتے ہیں پاکیزہ کلمات بھائی معنی یہ ہے پاکیزہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ یعنی کہ توحید بھائی توحید جو ہے یہ نیک عمل کو اوپر لے کر جاتی ہے اور وہ مقبولیت اسے قبولیت حاصل ہوتی ہے اگر توحید نہ ہو ایمان نہ ہو تو پھر نیک عمل کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں گئی تو کیا معنی ہوا نیک عمل کو پاکیزہ تعلیمات اٹھاتے ہیں یعنی ایمان کی وجہ سے نیک عمل کو بھی قبولیت حاصل ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے مانا سمجھ میں آ گیا بھائی دونوں معنی سمجھ میں آ گئے تیسرا معنی یار کی ہوا زمین راجے کریں اللہ کو بھائی اللہ اٹھاتے ہیں اور ہر زمیر راجے کریں عمل فالح کو اللہ نے عمل کو اٹھاتے ہیں یعنی قبول فرماتے ہیں مانا سمجھ میں آ گیا بھائی اللہ کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اللہ اس کو بلند کرتے ہیں اللہ اس کو اٹھاتے ہیں اوپر کی طرف مانا سمجھ میں آ تینوں معنی سب کو سمجھ میں آ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکیزہ کلمات خود اوپر چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو اللہ اٹھاتے ہیں یہ کیا وجہ ہے یہ خود کیوں نہیں اوپر چڑھتے تو جواب یہ علماء لکھتے ہیں کہ جو پاکیزہ کلمات ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی صفت ہیں یہ کیا ہیں یہ اللہ کی صفت ہیں ان کی ذات ہی میں یہ ہے یہ بلندی چاہتے ہیں ان کی ذات ہی ایسی ہے کہ یہ بلندی کو چاہتے ہیں تو یہ اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل وہ انسان کا فیل ہے انسان کی صفت ہے وہ ان کی اپنی ذات بلندی کا تقاضا نہیں کرتی لیکن جب ایمان ہو تو یہ نیک عمل کو جو بندے کی صفت ہے اس کو پھر اللہ کیا فرما دیتے ہیں بلند فرما دیتے ہیں مانا واضح ہو گیا سب پر اسعد القلم الطیب الصل کی طرف پاکیزہ کلیمات چڑھتے ہیں والعمل الصالح السخلفا اور نیک عمل اسے اللہ بلند کرتے ہیں والذین یم قرون آتی اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری بری یم تدبیریں کرتے ہیں والذین یم قرون آتی اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں لہم عذاب ان شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے وہ مکر البور اور ان کے تدبیر جو ہے وہ مکر اور ان لوگوں کی تدبیر ہوا یا بور وہ ہلاک ہونے والی ہے بارہ یا بورن کے معنی ہیں ہلاک ہونا فنا ہونا ختم ہو جانا اور وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت آزاد ہے وہ مکر الا ہوا یا بور اور ان کی تدبیر وہ ہلاک ہونے والی ہے وہ مکر اور ان کی تدبیر ہوا یا بور وہ ہلاک ہونے والی ہے اور ان کی تدبیر ہلاک ہونے والی ہے یعنی وہ ہلاک ہو جائے گی فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی چلیے بس بحادہ المرام اللہ علام حقیقت الکلام کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو گئی ہدا شابش ہدا یاد رکھیے ہدا اکیلا لکھے ہا دال یا کیونکہ آخر میں یا آئے اور اس یا کو پھر الف سے بدلا جائے تو لکھتے یا ہی کی صورت میں ہے رما اصل میں کیا تھا رما یا تو یا کے ساتھ ہی لکھیں گے آخر میں وہ ہو تو اس کو الف سے بدلے تو پھر الف ہی کی طرح اس کو لکھتے ہیں جیسے داغ اصل میں کیا تھا داوا تو ولیف سے بدل گیا تو لکھیں گے بھی الف لیکن یا آخر میں ہو اور اس کو الف سے بدلا ہو تو یا ہی لکھیں گے لیکن جب اس کے ساتھ کوئی ضمیر آ گئی متصل تو پھر اب اس یا کو بھی الف کی صورت میں لکھیں گے ہاہ ہا دال الف اور ہا